ألقيه في جهنم كل كفال عنيد مناه للخير معتذ مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أهن بظلام للعبين وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي حاضنشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد کی ایک مشہور ایت میں نے آپ کے سامنے طلاق کی ہے اس میں اللہ اتباروں تعالیٰ کو ارشاد تعالیٰ ہے کہ اليوم لکم دینکم کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وہ اجمم تو اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی مکمل کر دیسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثت دین پسند کر لیا یہ سورہ معدہ کی وہ مشہور رائٹ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت بڑے انعام کا ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو کہ دین اسلام ہے یہ دین مکمل ہو گیا مکمل ہو چکا اور اساحت کا جو پس منظر ہے اساحت کے نزول کا جو وقت ہے اس کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اسلام کے جو چار ارکان ہیں توحید اور رسالت نماز زکوٰۃ اور روزہ آدھے آدھے مدعنی سے ہی یہ چیزیں فرض ہو گئیں توحید تو, تو روزہ اول سے نماز بھی مکے بھی اور پھر زکا تو روزہ مدنی زندگی کے پر رو گئے تھے ایسی تھی کہ جس کی مشروعیت پردھ مدنی جس کی فرضیت آدھے مدنی کے اواخر میں ہوئی آدھے مدنی کے بالکل اواخر میں حج فرق کرا دیا گیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر لیا اور امت کو حج کر کے دکھا دیا تو اسلام کے وہ پانچ ارکان وہ پانچ بنیادیں جس پر اسلام کی عمارت آئنے مکمل ہو گئی حج کی فرضیت کے ساتھ ہی اسلام کی پانچوں بنیادیں مکمل ہو گئیں اس وقت یہ آیت ہوئی عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا آپ صلی اللہ پہ عرفہ کیے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اکمل تو لکم دینکم اکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا عم نے اور میری نعمت تم پر تمام سردیم السلام اور اسلام کو تمہارے لیے فہی سے منظور کر لیا یہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے پیش نظر کہا تھا کہ امیر المومنی آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب تو میں اگر وہ آیت ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہا کون سی کہ اکمل تو لکم دین اکم وسم تو علیمت ہی ایک <تصفح> یہود ہی سمجھتا ہے کہ اس آیت میں کتنے بڑے انعام کی بات کی گئی ہے دین کا مکمل ہونا دین کا کامل ہونا یہ کتنا بڑا انعام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنی بڑی نعمت ہے وہ کہنا ہے کہ اگر ہماری تورت میں یہ آیت ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہو اس دن کو ہم عید منا لیتے حضرت عمر نے میں خوب جانتا ہوں یہ آیت کب نادل ہوئی نازل ہوئی آپ نے کہا جمعہ کا دن تھا عرفہ کا دن تھا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی محترم بھائی بات بتائی کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین, ہے، دین ہے، کامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوع ہے عصوائے کاملہ ہے ہمارے دین میں تمام ہی شعبہ آئے زندگی سے متعلق ہمیں تعلیمات دی ہی ہیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں عبادات ہو معاملات ہو اخلاق ہو انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو جہاں اسلام سے اور نبی وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو لسان نبوت نے اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا آپ نے شریف میں فرمایا لوگوں میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یا ایسے روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لے لو ہاں اس کے رات بھی اس کے دن کی مالی روشن ہے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فضا میں کوئی پرندہ ہو رہا ہو اس پرندے کے تعلق سے کوئی علم ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علم ہمیں دیا وہ بات بھی بتائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین دیا ہے مکمل نظام حیات دیا ہے اقائد عبادات معاملات تحزیم ہر معاملے میں آپ نے رہنمائی کی اس مکمل دین کو مکمل طریقے سے اپنانا اس مکمل دین کو مکمل طریقے سے اپنانا ہے اور مکمل طریقے سے اپنانے کا مطلب یہ ہے وہ جو حدیث صاحب سے پوچھا اسلام کے بارے میں آپ نے انہیں بتایا شہادت پھر نماز پانچ وقت کی نمازیں قائم کرنا پھر کہا سال میں ایک مرتبہ سے دینا پھر رمضان کے روزے رکھنا ح اس وقت احساس نہیں ہوا تھا ارکان کا آپ نے ذکر کیا تو اس سائل نے جاتے ہوئے کہا اللہ خوش اللہ کے قسم نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا اور نہ ہی میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضو آپ نے کہا اگر یہ شخص اپنی کہیں بھی بات پہ عمل کر کے دکھا دے تو کامیاب ہو گیا جنت کا مستحق ہو گیا دیکھیے یہ حدیث دین پر عمل کرنے کا معیار بتا دیے دین کو کیسے اپنانا چاہیے دین پر عمل کیسے کرنا چاہیے دین پر عمل کرنے کا معیار یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو مکمل طریقے سے لیا جائے اس میں نہ کمی کی جائے اور نہ ہی اس میں اضافہ اور زیادتی کی جائے کمی کرنا بھی غلط زیادتی کرنا بھی غلط اگر اللہ اور اس کے رسول کے پیش کردہ دین میں کوئی کمی ہوتی ہے اسی کا نام معافیت ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے پیش کردہ دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے اسی کا نام بدات ہے کمی ہو تو معافیت اضافہ ہو تو بداعت دونوں ہی صورتیں غلط یا اور غات ہے کہ معافیت سے زیادہ بداعت کی جو شکل ہے کمی سے زیادہ جو اضافے کی جو شکل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ مقبوض ہے نا پسندیدہ ہے ناپسندیدہ ہیں لیکن گنی کے مقابلے میں جو اضافہ ہے دین میں یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس لیے کہ دین میں اضافہ کرنے والا گویا وہ زبانِ حال سے یہ کہتا ہے کہ نوزب باللہ یہ بات بھی دین کا حصہ ہے اور نوزب باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہیں, امت کو یہ بات بتائی نہیں, وہ زبانِ حال سے کہنا ہوتا ہے اس لیے علم نے کہا کہ شہبان کو معافیت سے زیادہ براج پسند ہے شیطان کو معاشیت سے زیادہ بدات پسند ہے گنا سے زیادہ شیطان کو بداعت پسند ہے کیوں گنہ وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے ایک شرابی شراب پیتا ہے اس کا دل خود ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں ایک چور چھوڑا رہا ہے اس کا دل خود ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ احساس ملامت کبھی بھی اس کے اندر احساس ندامت پیدا کر سکتا ہے کبھی بھی سرا سے روک سکتا ہے شرابی کبھی بھی شراب پینے سے روک سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک بداسی کا معاملہ ہے ایک غلط کام کو حق سمجھ کے کر رہا ہے باثل کو حق سمجھ کے کر رہا ہے یہ غلط کام کو دین سمجھ کے کر رہا ہے اسی لیے اس کے ہدایت پانے کی امید بڑی کم ہوتی ہے اس کے توبہ کرنے کی امید بڑی کم ہوتی ہے بسرقة نشاء قل هل عنبئوكم بالأقسرين آمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يستهون انهم يحسينون الصنعة هي ربما معقد انتحدث هل عنبئوكم بالأقسرين آمالا وكما تح 1971 ، والتبار سر سيادة آتيم سر سيادة نحسان من قوم عنه الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحتضون انهم يحسينون الصنعة عمل کے اعتبار سے اپنی عملی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان میں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے اعمال کر رہے ہیں جو اعمال انہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں اللہ کی نظروں میں انہیں محبوس کر رہے ہیں ناپسند ناپسندیدہ بنا رہے ہیں اور وہ اپنی طالف میں اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں بداضی کا معاملہ یہی ہوتا ہے بداسی بداج کے کام کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے دین کا حصہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے دین کا ذہن سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں جو مجھے اللہ سے قریب کر رہے ہیں وہ نادان وہ نادان سے قافل ہوتا ہے کہ وہ کام اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہا تو دیکھو دین پر عمل کرنے کا معیار ہے بغیر کسی کمی کے بغیر کسی اضافے کے دین کو جو ہے اپنایا جائے یہودارا کی جو خرابی ہے یہود نسارا کی خرابی کی یہی دو جہتیں ہیں یہودیوں کا وکاس یہودیوں کا فساد اور یہودیوں کی گمراہی وہ معصیت کے حبیل سے تھی انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا اور خوب سمجھا اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد انہوں نے دین پر عمل نہیں کیا ان کی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے دین میں کمی کی دین پر عمل نہیں کیا لیکن جو نسارا ہے ان کی خرابی بداش ہے انہوں نے دین پر عمل کیا اور اس حد تک عمل کیا کہ جو باتیں دین میں نہیں ہیں ان کو بھی دین سوچ کے کی عمل کیا قرآن نے کہا سورہ حریب میں ما اور رحبانی انہوں نے اپنی جانب سے رحبانیت کو ایجاد کر لیا ہم نے تو ان پر فرض نہیں کیا تھا ہم نے تو انہیں رحمانیت کا حکم نہ دیا تھا کرسچنوں کے بارے میں قرآن کے رحبانیت کیا چیز ہے یعنی عیسا علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ آئے عیسائیوں پر ایسے حکمران اور ایسے بادشاہ مسلط ہوئے جو اپنی و میں اضافہ کرنے لگے کمی بیشی کرنے لگے ایسے ماحول میں کچھ اللہ کے نئے بندے تھے اللہ سے ڈرنے والے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی بادشاہ جو کتابیں الہی میں تبدیلی کر رہے تھے اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر وہ جنگلوں میں چلے گئے بادشاہوں کی گرس سے ان کے ظلم سے ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جنگلوں میں چلے گئے اس حدت استراری صورتحال میں بادشاہوں کے جوروں ستم اور ظلم سے بچنے کے لیے وہ لوگ جنگلوں کا روکیے لیکن بعد میں ان کی جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے بس اسی کو دین سمجھ بیٹھا کہ دین نام ہے اس چیز کا کہ ہم دنیا سے پوری طور پر بیزار ہو جائیں دنیا سے پوری طور پر اپنے کو لا تعلق کر لیں کاروبار نہ کریں تجارت نہ کریں شادیاں نہ کریں وہ سمجھے نہیں کہ ان کے جو آب و اجداد تھے وہ مجبور تھے مجبوری میں انہوں نے جنگلوں کا رخ کیا تھا آنے والی نسلیں یہ سمجھ بیٹھی دین یہی یعنی ہے کہ دنیا کو ایک سر نظر انداز کر دیا جائے اور جنگلوں میں جا کر راہبوں کی طرح اور جوشیوں کی طرح سے جو ہے زندگی گزار دی جائے نتیجے میں انہوں نے اپنے دین میں نئے نئے تصورات ایجاد کیے نئے نئے نظریات ایجاد کیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے اللہ کو کی عبادت کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے نام پر انہوں نے دین کی پوری شکل بدل کر کے لئے. نکیر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے مت کرو بیوی بچوں کو چھوڑ دو ہم نے کبھی نہیں کہا انہوں نے جانب سے ایجاد کر لی تو یہودیوں کی معصیت ہے اور نسارا کی گمراہی بدات ہے محرم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی آپ نے جو دین پیش کیا ہے وہ دین کامل ہے لیکن آپ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے حادی سے پیشنگوئی کی ہے اس امت میں بھی اس امت میں بھی آگے چل کر گمراہیاں پیدا ہوں گی بلاٹیں پیدا ہوں گی نئے افکار نظریات پیدا ہوں گے گمراہ کم دعات اور مبلقین جنم لیں گے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمبی کرتے ہوئے کئی ایک حادثی سے فرمایا منہ عمل امرون فواد جو شخص کوئی ایسا کام کرے دین کے نام پر جس کا سود ہمارے دین میں نہ ہو وہ شخص مردود ہے وہ کام مردود ہے آپ نے کہا من عقد اثی امرینا آزام عالی سمین ہوگا جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسا اضافہ کرے کوئی ایسی چیز ایجاد کرے کہ جس کا سوب ہماری شریعت میں نہ ہو ایسا شخص مردود ہے ان حدیثوں میں حقیقت میں اللہ کے حبیض صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پیش آنے والی اور پیدا ہونے والی بدعتوں کی جانب اشارہ کر رہے تھے آپ نے بجا بی فرقوں کی جانب بھی اشارہ کیا چنا دیا آپ نے ایک حریف فرمایا القدری تو مجوس ہوا ارے آپ نے کہا کہ قدریہ جو ہیں اس امت کے مجوسی ہیں وہ یہ قدریہ کا فرقہ اللہ کے ربی کے زمانے میں تو نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیل آیات اپنی زندگی میں پیشن گوئی کی اور کہا کہ قدریہ نام کا ایک فرقہ پیدا ہوگا وہ اس امت کے مجوسی ہیں اور یہ فرقہ آد صحابہ میں پیدا ہوا اور اس فرقے کا کی گمراہی کیا ہے انہوں نے اس طرح سے تقدیر کا انکار کیا اس طرح دیکھو نبی کریم سرسم نے قدریہ کی پیشن گوئی کی آپ نے خوارش کی پیشن گوئی کی خوارش میں اس بیدتی فرقہ ہے وہ بھی نبی اے کریم سرسم کے پاس آدھے خلافت راشدہ میں پیدا ہوا آپ نے اپنی زندگی میں اس فرقے کی بھی پیشن گوئی کی چنا تھے ایک مرتبے کا آپ مالے غنیمت تقسیم کر رہے تھے آپ مال گنیمت تقسیم کر رہے تھے ذلقو نامی ایک شخص آیا اور آ کر نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سے ہو گیا آپ نے کہا اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر زمین میں کہاں انصاف ملے گا زمین میں کون انصاف کرے گا پھر وہ شخص جانے لگا تو نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یپ روزرا چل او مون یم روکو نہ میرا تین کما یم رکو سہم آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ضروریت سے اس شخص کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں کہ جو دین سے اسی طرح سے نکل جائیں گے جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے رابیان حدیث حضرات صحابہ رام رضوان اللہ یعنی مجمعین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بعد میں خوارد کی خروش کی جو بدعت پیدا ہوئی اور خوارد نام کے جو بدعتی پیدا ہوئے وہ اسی کی نسل سے تھے اسی کی ضروریت سے تھے تو محترم بھائیو دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی کہ اس امت میں بھی شدتیں پیدا ہوں گی اور بدتی فرتے پیدا ہوں گے بدتی افراد پیدا ہوں گے لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشن گوئی کی کہ سبحان اللہ اس دین کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لیے اس شریعت کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لیے لوگ لاکھ کوششیں کریں لاکھ بدا دیں کریں یہ دین اپنی حقیقی اور صحیح شکل میں باقی رہے گا قرآن نے کہا انکرا اللہ کے بول ہم نے قرآن کو اتارا ہے قرآن کی حفاظت ہم کریں گے قرآن کی حفاظت میں صرف نسل قرآن کی حفاظت نہیں قرآن کی حفاظت قرآن کی تفصیل کی حفاظت قرآن کی شریعتی حفاظت اللہ تباروں کو تعالیٰ کریں گے اور اسی طرح حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو ایسے صلحاء کو ایسے دعا کو ایسے مولدین کو اور ایسے محققین کو پیدا کرتا رہے گا جو ہر دور اور ہر زمانے کی پیدا شدہ پیدا کردہ ادافوں پر رد کرتے رہیں گے دین میں جو نئے نئے اضافے ہو چکے ہوں گے ان پہ گرست کریں گے اور لوگوں کے سامنے دین کی صحیح شکل پیش کریں گی چنا جا حدیث فرما کے يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينبون عن تحريف الغالي وانحلال المبطلين وتأويل الجاهلين اپ فرمائیں اس علم کو اس علم کو اس علم کو کتاب هذا العلم من كل خلف عدوله اس ان کو آنے والی نسلوں میں سے جو کہ سب سے بہتر ہوں گے سب سے اچھے ہوں گے دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے نئے صالح مستفی ہوں گے ایسے لوگ اس علم کے وارث ہوں گے آپ نے فرمایا تحری الغانی ینفو نان و تحریف الغالین یہ لوگ جو اللہ والے ہیں علماء ہیں صلحاء ہیں محتدین ہیں جو اس امت میں وسطن فوسن پیدا ہوتے رہیں گے یہ کیا کریں گے یعن و تحریف الغالین دین میں جن لوگوں نے غلو کیا ہوگا دین میں غلو کر کے کتابوں سنت میں جو تحریف کی ہوگی جو معنوی تحریف کی ہوگی اس کو دور کریں گے اس کو ہٹائیں گے اس کا صحیح مطلب بتائیں گے ون دہار باطل پرستوں کے غلط دعووں کو غلط دعووں کی حقیقت کو بیان کریں گے جو باطل پرست ہو اور خود کو حق پرست بتا رہا ہو جو بدادی ہو خود کو مفت سنت بتا رہا ہو جو مشرق ہو اور خود کو موقف بتا رہا ہو بندے پیدا ہوں گے جو ان کی حقیقت کو آپ نے کہا وہ تقوی اسی طرح سے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہے گا جو ہر اور ہر زمانے میں جاہل و نادانوں کی غلط تفسیریں کتاب الہی کی سنت رسول کی جو غلط تفسیریں وہ کریں گے اس کا اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو پیشن بوائیوں نے بھی کریم پسند آپ نے فرمایا دوسری اسی کو کہ ہر صدی کے آغاز میں ان اللہ تعالیٰ یہ ما یجدد کھلنے میں اللہ تعالی ہر صدی کے آغاز میں ایسے مجددین کو پیدا کرتا رہے گا جو اس دین کی تشدیش کریں گے اس دین میں جو غلط تصورات جدید افکار و نظریات جس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہوگا اس کو جو ہے دور کریں گے اور دین کو پاک کریں گے ابداعت سے خرافات سے غلط افکار و نظریات سے ہم دیکھتے ہیں آدھے صحابہ سے ہی آدھے طابعین سے ہی زبان اللہ جیسے علم پیدا ہوئے اور آج سے الحمد کوئی زمانہ ایسے اللہ والوں سے خالی نہ رہا ایسے علماء سے خالی نہ رہا ایسے محققین سے خالی نہ رہا جو حق کو حق کی شکل میں انہوں نے امت کو دکھایا اور باطل کو باطل کی شکل میں انہوں نے امت کو دکھایا زمانہ صاحبہ زمانے صابین سے ہی تو ہوئی لیکن سبحان اللہ علام ہے تابین ہے سب کامین ہے اور ان کے بعد پیدا ہونے والے علماء ہیں انہوں نے ہمیشہ سے بدافیوں کا کافی آسم کیا اور بداطوں پہ رد کرتے رہے شہید مصیب رحمۃ اللہ علیہ سعید الطاین کہلاتے سید الطاین تابعین میں سب سے اونچا مقام شہید المصیف رحمۃ اللہ علیہ ابو رضی اللہ عنہ کے دامان انہوں نے دیکھا ایک شخص پڑ رہا ہے غلط روس میں رس نماز پڑھ رہا ہے شہید بن مسیع نے روکا اس کو ڈانٹا اس کو اور وہ شخص الجھ گیا شہید بن مسیب سے کہنے لگا ہلو حادی بون حل, حل بنی اللہ علیہ کہا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں کیا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں کیا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں کیا مجھے نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا کیا مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں سزا دے گا کیونکہ تم نماز پڑھ رہے ہو بے وقت پڑھ رہے ہو غلط وقت پہ پڑھ رہے ہو اور اس پہ پڑھ رہے ہو جب نبی ترین صن نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو سورے فاتیا ہی تو پڑھتے ہیں فاتحہ دلانے میں کرتے کیا ہے سورے فاتیا ہی تو پڑھتے ہیں سورے فاتحہ پڑھنا تو کا ثواب ہے اکثر بیدا یہی صبح پیش کرتے ہیں جو صبح کے شخص نے شہید بن مسید کے سامنے پیش کیا میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں نماز پڑھنے میں کیا حارت ہے نماز پڑھنے سے کیا اللہ سزا دے گا شہید المسید نے کہا نماز پڑھنے سے سزا دے گا اللہ سنتی بھی جو تم کر رہے ہو اور اس وقت پڑھے جس وقت اللہ کے نبی نے منا کیا اس پہ اللہ تمہیں سزا دے گا امیر المومنین عمر فاروق ربی اللہ علیہ کے آج خلافت میں ایک پیدا ہوا شبی بن حسر اس کا نام تھا بےداٹی پیدا ہوا لوگوں میں شبو و شبہار پھیلانے لگا کتاب اللہ کا غلط معنی مساحی اور کتاب اللہ کی وہ آیتیں جنہیں متشابہات کی طویل سے قرار دیا گیا متشابہات کی پیروی کرنے لگا لوگوں کے سامنے وہ قرآن مجید کے غلط مفاہیم بتاتا تھا لوگوں میں جو ہے اپنے غلط افکار کو پھیلاتا تھا حضرت ابو مسا شری رضی اللہ عنہ نے جو کہ بسرا کے گورنر سے امیر المن فاروق رضی اللہ کو لکھا حضرت عمر نے اس کو کہا کہ میرے پاس بھیج دو حضرت احبو مساج کا میرے پاس بھیج دو حضرت احبو مساشری رضی اللہ عنہ نے سبھی بن عسل کو مدینہ بھیج دیا حضرت عمر کے پاس حضرت عمر کے پاس بھی ویسے الجھنے لگا اور کتاب اللہ کے اندر من مانی تابیلیں کرتے ہوئے ایسے ویسے سوالات کرنے لگا حضرت عمر پاروں رضی اللہ عنہ نے کوڑا نکالا کوڑا نکال کے ایک نات کو رسید کی ایک جب رسید کی کوڑے سے ایک نار اور امار اس کے سر پہ پڑی فوراً کہنے لگا سر جھٹک کے کہنے لگا امیر اور بس کیجیے میرے سر میں جو شیطان تھا نکل چکا بس کیجیے رک جائیے میرے سر میں جو شیطان تھا نکل چکا مجھے چھوڑ دیجیے حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا بسرا بھیجا اور بترا بھیج کے حضرت ابو مرشا شری رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا حضرت ابو مرسا شری رضی اللہ عنہ سے کہا لوگوں سے کہہ دو کہ اس سے محض نہ رکھیں اس سے تعلقات نہ رکھیں اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی صبح میں کتنا پیدا کر رہا ہے غلط فواہ پیدا کر رہا ہے ہاں یہ جو اسناب کی سنت ہے سے ہے کہ معاملہ نہیں کرنا اس کو بیٹی نہ دینا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا یہ ہمارے اخلاق کا خریدنا رہا ہے بیداتیوں کو سدھارنے کا حضرت عمر نے اب شری ربی اللہ کو یہی کہا کہا کے کہ لوگوں سے کہہ دو اس کے ساتھ نہ رکھیں اس کے ساتھ معاملات نہ کریں چنانچہ کے کے سارے لوگ اس سے دور ہو گئے اور بعد میں اس کو بڑا احساس ہوا حضرت ابو مسا شری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر سے قسمیں کھا کھا کے کہنے لگا ابو مسا یقین لا لو کہ میں اپنی ساری بدتوں سے دوڑا کر چکا ہوں اب میں پھر صرف بدعتیں نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو حضرت ابو اس پھر حضرت عمر کو لکھا حضرت عمر کو لکھا حضرت مموسا شریح رضی اللہ عنہ نے تب حضرت عمر نے کہا لگتا ہے کہ شاید یہ سچ کہنا ہے لہٰذا ہم لوگوں کو اجازت دو کہ وہ اس کے ساتھ میل جل رکھیں اس کے بعد ٹیپ ہو گیا درست ہو گیا اس طرح کبھی کبھی تجربیوں کو درست کرنے کے لیے ہمارے اہل علم نے ان سے سر کے تعلقات کا رویہ اختیار کیا ہے جس علمی اصطلاح میں جسے حضرت کہا جاتا ہے حضر المفت کا جو سے سر کے تعلقات کرنا لیکن یہاں اس بات کو بھی مد نظر رہے تو یہ بات بھی مد نظر رہے شیخو کے ہم سب سے پہلے قریب ہو کر سدھارنے کی کوشش کریں قریب ہو کر سدھارنے کی کوشش کریں اس سے تعلقات قائم کر کے سدھارنے کی کوشش کریں ایسا نہیں کہ آبادی حضر سے ہو یہ غلط ہے پہلے سدھارنے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد حضر کرنا اور حضر بھی کیسے شیخ الاسر ابن سیمیہ رحمت اللہ علی کے لکھتے ہیں حضر کی مثال دوا کیسی ہے ہر کی مثال یعنی بدا پی سے تعلقات جو ختم کرنے کی بات ہے اس کی مثال ہے دوا کی ہے دوا کب کھائی جاتی ہے ضرورت پر کھائی جاتی ہے بے وقت نہیں بے ضرورت نہیں ضرورت پر کھائی جاتی ہے. اور وہ بھی کتنی کھائی جاتی ہے تھوڑی سی مقدار میں اگر آپ تھوڑی دوا ایک وقت کھا لیں گے تو وہ دوا الٹا بیماری بن جائے گی تو یہ میریا کہتے ہیں کہ حجر کی مثال دوا کیسی ہے وہ ہفتے ضرورت کھائی جاتی ہے اور تھوڑی سی مقدار میں کھائی جاتی ہے لہذا حجر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد اس کو بداعت سے روکنا اس کی اصلاح اور اس کی سدھار کرنا ہے تو اس طرح محترم بائیو امیر المین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسی سخت گرفتی اس وداع کی آج بڑے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے معاملات زندگی میں ہماری عبادتوں میں ہماری ریاضتوں میں موسم وایو کتنی بھی دعا کتنی بھی دع ہم نے ایجاد کرنی جو معمولی اولاد اور افسان ہم پڑھتے ہیں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں آپ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جانب سے دعائیں بنائی ایک شوق اور اس سے بڑی جسارت یہ ہے کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والد ہے اس میں اپنی جانب سے ایکسٹرا فٹنگ کریں اللہ عم السلام نبی کریم صلی اللہ پڑھتے تھے نماز کے بعد ہم لوگوں نے پڑھیں گی السلام سلام السلام فحینا ربنا یہ سب کہا ہے ربنا یہ کتنی بڑی سسارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانب سے اضافہ اسی طرح سے آپ دیکھ رمضان میں اللہ پڑھائی جاتی ہے سیکھی جاتی ہے سکھائی جاتی, جاتی ہے کیا اللہ و کا سنت والا رشتہ یہ جو بکا من کو علی کا یہ تو کبھی نبی ترین سوسل نے نہیں کہا سطح ملی یہ تو کبھی ربیت شوصل نے نہیں کہا اور لوگوں سے جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کوئی اچھی ہی بات کا تو اضافہ کیا کوئی غلط معنی تو نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ علم کے حضور ان کے سامنے ایک مرد ایک شخص کو چھینک آئی چھین کر اس شخص نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ رسول چھینک آئی اس کو اور اس نے چھین کر دیا الحمد للہ رسول اللہ امیر حضرت اجنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندے اللہ کے نبی پر سلام بھیجنا ہم کو بھی آتا ہے مگر اللہ کے نبی نے چھینکنے کے بعد سلام بھیجنے کا حکم نہیں دیا صرف الحمدللہ کہو چھینکنے کے بعد اللہ کے نبی نے صرف الحمدللہ للہ کو الحمد اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا سلام بھیجنا ایک عبادت ہے ٹھیک ہے اسے اپنی آپ سے بھیجو لیکن یہ جو نبی کریم صلی ترین سرسن سے تابش شدہ اذکار اور اولاد ہیں ان میں اپنی جانب سے اضافہ کرنا اور ایکسٹرا فڈنگ کرنا یہ جو ہے دین میں بہت بڑی بداعت ہے محترم بائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایسی بہت ساری بداعت ہماری معمولات زندگی اور ہماری عبادتوں میں داخل ہو چکی ہے شاہبان کا مہینہ ہے شاہبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے شاہبان کی پندرہویں تاریخ کو شاہبان کی پندرہویں تاریخ کو شبح برات کے نام سے مسلمان ایک عید مناتے ہیں اور اس رات کے تعلق سے کس کتنے منظر تفکار اور نظریات مسلمانوں نے جو ہے گھر رکھے اخبارات جو اخبارات وغیرہ میں آ رہے ہیں، کو مبارک رات میں اتارا اور اسی رات میں ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے کہا ہے اور پھر خود قرآن کی شہادت ہے کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے شب قدر اسے کہ اللہ نے کہا ذلّہ ہو پی لہ لسلم نزول قرآن کی بات کی جا رہی اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے اور قرآن خود دوسری جگہ کہتا ہے انہ لطف قدر اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا شب قدر میں اتارا ہے تو قرآن خود تفسیر کر رہا ہے لہ مبارکہ کی اس سے مراد شب قدر جو رنگان میں لیکن آج آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اکثر علماء بیشتر علماء مضمون نگاہ اس شاید کو ذکر کر کے استدلال کرتے ہیں یہ شاہبان کی پندرہویں رات ہے جو کہ کسی صحیح صنعت سے ثابت نہیں اور اگر کچھ آسان آئے بھی ہیں تو صنعت ظاہیف ہیں تو غلط استدلال پرانی آیات سے غلط استدلال کر کے اس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسراط جو ہے اسرات اس میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کی تردید لکھی جاتی ہے حالانکہ اس کا تعلق شدید قدر سے ہے یہ پندرہویں شابان سے نہیں اور اسی طرح پندرہویں شبان کے جو غلط سو ہیں ان میں سے لوگوں میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں روحیں حاضر ہوا کرتی ہیں اسی لیے گھر میں اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں حالانکہ یہ عقیدہ سراسر کرسچنوں سے آیا ہوا عقیدہ جاؤ کرسچنوں کو دیکھو کرسچنوں کے کوپرائز سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نوزب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آیا کر دیے ان سے ملا کر دیے ان میں حلول کر دیے کرسچنوں سے آیا ہوا نظریہ ہندوؤں سے آیا ہوا نظریہ اور مسلمان مانتے ہیں کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں روہوں کا روح اگر نیک ہے تو اس کا ٹھکانہ الگین ہے روح اگر بری ہے تو اس کا ٹھکانہ سجین ہے قیامت تک نیک روحیں علم میں رہیں گی بد روحیں سجین میں رہیں گی نکل کر چھوٹ کر جو ہے دنیا میں آنے کا کوئی تصور نہیں اور یہ عامل جھوٹے عامل وغیرہ جو دعویٰ کرتے ہیں روحوں آوازیں وغیرہ جو سناتے ہیں کیا ہیں؟ یہ اور جنات کا کھیل ہے اس کی سیوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتی طرح سے, کی میں سے یہ محکمہ خصوصیت کے ساتھ صحیح ہے نجی کا کام ہے کار خیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لوگوں قبرستان کی زیارت کی قبرستان جانا کرو اس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا لیکن اس کو پندرہویں شابان کے ساتھ خاص کر دینا اسی کا نام بھی ہے جیسے وہاں شہید بن مصیب اللہ علی نے غلط وقت میں نماز پڑھنے کو بھی رد اسی طرح سے ایک ایسا وقت جس کی تفصیص اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے ہم زیارت کے لیے قبرستان جانے کے لیے وقت کی تفصیل کر لیتے ہیں اس کا نام بداج اسی طرح سے شاہبان کی بداعت میں سے ایک بدات یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو شراغ کیا جائے روشن کیا جائے اور جس طرح سات راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا اس سوائے شکل میں اس طرح سے مساجد میں جاگا جائے یہ بھی جو ہے کی بداحت میں سے اس میں محسوس بھائیو یہ سب ایسی وداس ہے جن کا آدی سے کوئی سب نہیں ہے بداس سے اشتناف کریں بداس سے اجتناف کریں ابو اللہ الخر ابو الخر یاد ہے وہ کہتے تھے کہا کہ سنت کے مطابق سونا بدا بس طریقے سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے سنت کے مطابق سونا یہ جو ہے کے طریقے سے رات جاگنے سے بہتر ہے یہ شخص سنت کے مطابق سوتا ہے وضو کر کے دہنے جانے ذکر و روزگار کر کے سوتا ہے اس کا یہ سونا اس بدا کے عمل سے کئی گنا بہتر ہے جو بداتی کے رات بھر جاگ کر خود کو تھکا کر جو عبادتیں کرتا ہے مالا سن سن خیرو مینن کا ہو مالا بدا سن موسم بھائی شیطان نے بہت سے مسلمانوں کو اسی راستے سے بدا کے ماسیت کے راستے سے گمراہ کرنا شیطان کے لیے اس قدر آسان نہیں جس قدر کے بدت کے راستے سے گمراہ کرنا آسان ہے اس لیے کہ وہ دین کے راستے سے آتا ہے دین کا نام لے کر آتا ہے دین کے حوالے سے آتا ہے اسی لیے شیطان کو بدعت کے راستے سے گمراہ کرنے میں بڑی کامیابی ملا کرتی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم سب شابان میں ہونے والی امدادات سے اجتناب کریں خود بھی بچیں اوروں اور کو بھی دوسرے تمام مسلمانوں کو نصیحت کریں اور اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں مطلب بھائیوں ایک اور بات جس کو کہنے کے لیے مجھے مجھے کہا گیا کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ وبائی امراض ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان بھی مغلک امراض اور مہلک بخار کے اس میں جو ہے ہے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو بھی مسلمان ہمارے بھائی بیمار ہیں اور خطرناک بخار ڈینگو بخار اور جیسی جو بھی بیماریاں وبائیں ہیں اس میں مبتلا ہے رب العالمین ان تمام کو شفائے حاضر و کامل عطا فرمائے رب العالمین ہمیں صحت اور تندرستی عطا کرے آمین بارک اللہ بارک اللہ قرآن عظیم بیمار پیمن سے حکیم ان ملکم بر فراہم رب الحلی